لا اله الا الله لا اله الا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اکْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَسَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا جَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کماحیم والا علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد آل محمد ابراہیم بارکت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر اخترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر اخترام کے قابل ہے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الحترام بزرگوں اہل سنت والجماعت اخناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ اذات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں جمع المبارک اس اجتماع سے میں مختصر مگر مدلل گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت اخلاص اور دلائل کے ساتھ ہمیں اپنا موقف سمجھانے کی توفیق فرمائے اور ہے تو حق قبول کرنے کی توفیق فرمائے اللہ رب العزت نے اس کا کریمہ میں اشارت فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے اللہ رب العزت نے کچھ امتحانات لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب ہونے کے بدلے میں قلعہ عطا فرمایا کہ امامت کا درجہ عطا کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مقام میری اولاد میں سے اوروں کو بھی دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں یہ مقام ظالم کو نہیں دیتا اطاعت کرنے والے اپنے محبوبین بندھو کو عطا کرتا ہوں یہ اس آیت کا خلاصہ ہے اس کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں خوشگزار پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے امتحان لیا دنیا میں تین قسم کے افراد ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی قسم اور سب سے بلند لوگ انبیاء ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کو ماننے والے ان کے اصحاب ہیں ان کے بعد ان کو ماننے والے امت کے اولیاء ایسے رکھو امت کے اولیاء اور عام مومنین ہیں اللہ رب العزت نے ہر کسی سے امتحان لیا ہے انبیاء سے بھی لیا ہے صحابہ کرام سے بھی لیا ہے اور عام امت کے مومنین سے بھی لیا ہے اور تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے حضرات کرام علیہ السلام کے بعد کے امتحانات کے بارے میں اس کے علاوہ آیات بھی ہیں لیکن میں نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلعظم اور بڑے انبیاء اور رسولوں کی فہرست میں نمبر ایک آدمی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہم نے صحابہ کے امتحان بھی لیا ہے عام مومنین کے بارے میں فرمایا علی اللہ حسب الناسو رکونا کیا تم سمجھتے ہو کلمہ پڑھیں اور پھر تمہارا امتحان نہ لیا جائے ہم حصب تم انتدا تم سمجھتے ہو تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ اور وہ حالات تم پر نہ آئیں جو حالات تم سے پہلے کلمہ والے ایمان والوں پر آئے تھے تو تینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے لیکن امتحانات یہ کی ترتیب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء النا سے الامسل علبیاں سب سے زیادہ امتحان اللہ اپنے نبیوں سے لیتے ہیں پھر جو شخص نبی کے جتنا قریب ہے اللہ اس سے امتحان لیتے ہیں پھر جو نبی کے زیادہ قریب ہے اللہ اس سے امتحان اسی طرح لیتے ہیں معلوم ہوا کہ سخت ترین امتحان انبیاء کے ہیں ان کے بعد اصحاب کے ہیں اور ان کے بعد علماء امت کے ہیں یہ امتحانات کی ترتیب ہے دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب اللہ امتحان لیتے ہیں تو امتحان لینے کی وجہ کیا ہے دنیا میں امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ کسی بندے کو خاص منصب دینا ہے اور اس منصب کی لیاقت کو جانچنے کے لیے امتحان لیتے ہیں جس میں لیاقت نظر آتی ہے اس کو منصب دے دیتے ہیں جس میں لیاقت نظر نہیں آتی اس کو منصب نہیں دیتے ہمارے ہاں امتحانات ایک طریقہ آج کے دور میں انٹرویو چلتا ہے انٹرویو لیں گے جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو وہ دی جائے گی جس کے لیے انٹرویو لیا ہے اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا انٹرویو میں فیل ہو جائے دوستو وہ سیٹ نہیں ملتی جس کے لیے اس نے انٹرویو دیا ہے تو دنیا میں امتحانات لیتے ہیں کہ منصب دینے کے لیے احوال کی جانچ پڑتال کی جائے کیونکہ مم ٹین کے علم میں اس بندے کی استعداد نہیں ہوتی اور امتحان کے ذریعے استعداد معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ کے امتحانات کی وجہ یہ نہیں ہے اللہ رب العزت یہ نہیں کہ نبی کو نبوت باز میں دیتے ہیں پہلی امتحان لیتے ہیں یہ نبوت کے قابل ہے بھی یہ نہیں الیہسب اللہ اللہ منصب نبوت عطا کر دیتے ہیں اور پھر پیغمبر سے امتحان لیتے ہیں منصب صحابیت عطا فرما دیتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں اور پھر امتحان لیتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے جب نبوت مل گئی تب امتحان کا فائدہ صحابیت کا منصب ملا اب امتحان کا فائدہ ایمان مل گیا اب امتحان کا فائدہ اب امتحان کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن نبوت کو مقامات دیں گے صحابیت کو انعامات دیں گے اور امت کے عام بلی اور ایمان والے کو جب خاص انعامات دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ انعام کیوں دیا ہے یہ مقام کیوں دیا ہے یہ لوگوں کے کیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اللہ امتحان اس لیے نہیں لیتے یہ اللہ کے علم میں نہیں ہوتا اللہ کے علم میں نہ ہوتا اللہ نبوبت عطائی نہ فرماتے جب نبوت دی ہے پھر بندے کے ذہن میں اگر سوال آئے کہ نبوت انہیں کیوں دی ہے مجھے کیوں نہیں دی صحابیت انہیں کیوں دی ہے مجھے کیوں نہیں دی اللہ پیغمبر کو امتحانات سے گزار کے امت پر واضح کرتے ہیں کہ جس امتحانات سے یہ گزرا ہے ان سے تم نہیں گزرے اب تم دیکھتے ہو امتحانات کے باوجود بھی کہ میرا بندہ کیسے اپنے अपने پر قائم ہے یہ کیسے وہاں پہ کھڑا ہے جہاں پہ میں نے کھڑا کیا تو امتحان اس لیے نہیں ہے اللہ کے لم میں نہیں ہے یہ امتحان اس لیے ہے تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ اللہ نے بلا بجا اس بندے کو مقام نہیں دیا یہ بندہ اس مقام کا اہل تھا تبھی تو مقام یہ دیا ہے اور یہ مفت شرین نے کیسے لکھا ہے میں طلبا کو سمجھاتا ہوں آپ ہاں جلالین اٹھا کے دیکھے جلالین والا لفظ کرتا ہے اے ع ظہورن تاکہ ہم جان لیں آگے علم ظہور علم ظہور کا معنی کیا ہے ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا جانے جس کا ظہور پوری انسانیت پہ ہو ہر بندے کو پتا چلے کہ خدا نے یہ منصب کیوں دیا ہے خدا نے یہ منصب کیوں دیا ہے امتحانات کی وجہ تاکہ امت کو شکوا نہ رہے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی نہیں دی فلا کو کیوں دی ہے اللہ امتحانات دے کے ان پہ واضح کرتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں تھے یہ اس قابل تھے ہم ان کو جانتے ہیں تم نہیں جانتے یہ دیکھو ہم نے فلا فلا امتحان لیا ہمارا نبی کیسے اس میں قائم ہوا اب حضرت ابراہیم کا بطور خاص تذکرہ کیوں ہے سوالات انبیاء علیم و السلام میں سے ایک حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ ہمیں اللہ کے نو... آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود حکم یہ ہے کہ تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو اصطب ابراہیم حلیفہ سوال یہ ہے انبیاء تو کئی تھے لیکن ہمیں تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم کیوں دیا ہے اللہ فرما ابراہیم کلیمات میں نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات کے اندر مبتلا کیا ان سے امتحانات لیے اور میرا ابراہیم ان سارے امتحانات میں جب کامیاب ہوا تو اللہ نے اعلان فرمایا انائلوں کا لننا سے میں نے آپ کو امامت دی ہے توجہ رکھنا میں نے آپ کو امامت دی ہے امامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ منصب امامت یہ منصب نبوت سے بڑا منصب ہے یہ معنی نہیں ہے مطلب یہ ہے ایک نبی ہے اور ایک آخری نبی ہے نبی اور آخری نبی میں فرق یہ ہے نبی ایک قبیلے کا نبی ایک قوم کا نبی ایک بستی کا نبی ایک مخصوص علاقے کا نبی لیکن آخری نبی یہ تمام اقوام کا نبی ہے تمام علاقوں کا نبی ہے تمام زمانوں کا نبی ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اضافی منصب یہ دیا آپ اپنے علاقے کے نبی بھی ہیں اپنی قوم کے نبی بھی ہیں اپنے زمانے کے نبی بھی ہیں اور آئندہ آنے والوں کے لیے آپ امام بھی ہیں امامت کمانا مقتدا ہے امامت کمانا رہنما ہے ہم نے آپ کو نبوت بھی دی ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے پیشوا بھی بنایا ہے کامانا یہ نہیں ہے کہ منصب امامت یہ منصب نبوت سے بڑا منصب ہے جیسے بعض اعلی بدت اور اعلی کفر نے صبح ایجاد کی ہے کہ نہیں امامت کا درجہ یہ نبوت سے بڑا ہے اللہ ابراہیم کو نبوت دی ہے اور پھر میں اب تجھے امامت دیتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے امامت نبوت سے بڑا منصب امامت نبوت سے بڑا منصب نہیں ہے بلکہ سمجھایا یہ ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو نبوت بھی دی ہے اور بعد والوں کے لیے ہم نے آپ کو پیشوار بھی بنایا ہے باقی انبیاء جتنے ہیں کسی نبی کے بارے میں ہمیں حکم یہ نہیں ہے جو صلاح ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری دو حسیتیں تیسری بات سمجھنا نمبر ایک ہم ملت بھی ہیں نمبر دو امت بھی ہیں۔ اگر پوچھا جائے امت کس کی ہے کنتم تم خیر امت اخرجت ناخ ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر پوچھا جائے ملت کیسی ہے انیستا یہ ملت ابراہیم حنیفہ ہم ملت ابراہیم کی ہیں امت محمدیہ ہیں ملت ابراہیمیہ ہے یہ امت امت محمدیہ اور ملت ابراہیمیہ کیوں ہیں یہ کب سمجھ آئے جب ملت اور امت کا معنی سمجھ آئے اگر امت اور ملت کا معنی سمجھ نہ آئے تو ملت ابراہیمیہ اور امت محمدیہ میں فرق سمجھ نہیں آ سکتا ملت اور امت میں فرق یہ ہے جہاں صرف اصولوں کا اشتراک ہو اس سے ملت بنتی ہے اور جہاں اصول اور فروح کا اشتراک ہو اس سے امت بنتی ہے ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں ہمارے اصول وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں لیکن امت حضرت محمد کی ہے ہمارے اصول بھی وہی ہیں جو ہمارے پیغمبر کے ہیں اور ہمارے فروح بھی وہی ہیں جو ہمارے پیغمبر کے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا اشتہاد عقائد میں ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا اشتراک عقائد میں بھی ہے مسائل میں بھی ہے اس لیے ہم ان کی ملت اور ان کی ہم امت ہے اللہ رب المتحانات لیتے ہیں حضرت ابراہیم علی سلا سلام سے امتحانات دیا اور امت کو بتانے کے لیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ صرف بات سمجھ آ جائے اور کچھ وضاحت ہو جائے آپ نے سنا ہے محمود غز نبی کتنا بہادر اور کتنا نیک بادشاہ تھا محمود غس نبی کے دربار میں ایک غلام عیاز تھا جس سے محمود بہت محبت کرتے تھے اس محبت کی وجہ سے گزارا اور مشیر کو رشک نہیں تھا کبھی حسد بھی آتا تھا ہم وزیر ہیں ہم مشیر ہیں بڑے لوگ ہیں لیکن جو پیار اس ہے وہ ہم سے نہیں جو عنایات اس پہ ہیں وہ ہم پہ نہیں جتنا اعتماد اس پر ہے وہ ہم پہ نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے یہ شکوا بادشاہ علم میں تھا تو بادشاہ نے ان وزیروں کو بتانے کے لیے کہ میں اپنے ماموں سے اتنا پیار کیوں کرتا ہوں امتحان دیا امتحان یہ تھا دربار سجایا گزرا بیٹھ گئے اور محمود بادشاہ نے ایک نہایت قیمتی ہیرے کا پتھر لیا اور ایک وزیر سے کہا اس کو توڑ دو ادھر کا بادشاہ سلامت آپ کیسا حکم جاری فرماتے ہیں یہ پتھر توڑیں کروڑوں مالیت کا ہے سلطنت کے کام آئے گا سنبھال لیں بادشاہ کا رکھ دو. دوسرے وزیر سے کہا کام دوڑو ادھر کا بادشاہ سلامت ایک وزیر کی رائے بڑی مناسب ہے ہاں جناب اپنے فیصلے پر نظر فرمائے بلا وجہ اس کو توڑیں گے خزانے کا نقصان ہوگا یوں تین چار وزرا کو دیا ہر وزیر نے ایک توجی تعویل اور ایک ایسی بات کی کہ جس سے توڑنا نہ پڑے وزرا موجود تھے تو اس کے بعد بادشاہ نے ایاس اپنے غلام سے کہا ایاز یہ ہیرہ لو اور توڑ دو اس نے فوراً دو پتھر لیے ایک نیچے رکھا اوپر ہیرہ اوپر پتھر مارا ہیرے کے ٹکڑے کر دیے وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیسا نالک غلام ہے اس کو اندازہ نہیں ہے اس نے کروڑوں کا ہیرا بغیر وجہ کے توڑ کے خرچیاں کر دیا ہے بادشاہ نے پوچھا اس غلام سے پوچھو پوچھا ایاس تم نے یہ ہیرا کیوں توڑا ہے تمہارے علم میں نہیں تھا اتنا قیمتی ہیرا اور تم نے توڑ دیا دیاس نے جواب دیا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا بھی قیمتی ہے آپ کا حکم بھی قیمتی ہے میں نے جب دونوں میں فرق کیا تو مجھے آپ کا حکم ہیرے کی قیمت سے زیادہ لگا اس لیے میں نے آپ کے حکم کو ترجیح دی ہے اور میں نے ہیرے کی پرواہ نہیں کی بات جائے گا تو میں سمجھایا میں ایات سے محبت کیوں کرتا ہوں تم شاہی خزانے کو دیکھتے ہو یہ جی شاہی احکامات کو دیکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاہی خزانے کو نہیں دیکھا ہمیشہ شاہی احکامات کو دیکھا میرے اللہ کا حکم کیا ہے اس حکم پہ ابراہیم علیہ السلام ٹکرائے ہیں اور ٹکرائے کن سے ہیں اگر آپ قرآن کریم پر نظر دوڑائے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقابلہ اپنے والد سے سب سے پہلے ہے ابراہیم کے والد آزاد یہ بناتے تھے صرف یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اپنے والد سے کہنے لگے یا ما ولا ولا تلسم اے ابا آپ آب ان کی پوجا کیوں کرتے ہو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ ہی آپ کے کام آ سکتے ہیں ابا جی انی علی العلم مالم یا علم آپ کے پاس نہیں آیا جو میرے پاس آیا ہاں میری بات کو مانے اور اس کی پوجا نہ کرے ان کے والد غصے میں آ کر کہنے لگے یا ابراہیم تو نے میرے ان خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تن ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک توحید ہے اور ایک والد ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بھی نہیں چھوڑا توجہ رکھنا اللہ کی توحید کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے والد کے ادب کو بھی نہیں چھوڑا اپنے والد سے ابا جی میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا اور مجھے امید ہے اللہ میری دعا قبول کرے گا ادھر توحید ہے ادھر ادب ہے ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی توحیدی بن جائے تو والدین اپنے بزرگ اپنے اخلاق کا گستاخ بن جاتا ہے اور اگر کوئی اپنے اخلاف اپنے ابا اجداد کا ادب بنے تو وہ توحید کی بجائے شرک کے گڑے میں چلا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بھی جانے نہیں دیا اور باپ کے ادب کو بھی جانے نہیں دیا ہمیں حکم دیا ہے انتبے ملت ابراہیم حلیفہ ملت ابراہیم تو مطابق چلو ابراہیمی وہی ہوگا جو اللہ کی توحید کا قائل بھی ہو اور اپنے بڑوں کے ادب کا قائل بھی ہو کوئی آدمی توحید کی یاڑ میں گستاخ بن جاتا ہے اور کوئی آدمی ادب کی آڑ میں مشرق بن جاتا ہے ہم دیوبند والے اعتدال والے ہیں توحید کی یاڑ میں گستاخ بھی نہیں بنتے اور ادب ہونے کی آڑ میں مشرق بھی نہیں بنتے توحید عید کے بھی قائل ہیں ادب کے بھی قائل ہیں ترج آدمی توحید کی آڑ میں اپنے کابر کو گالیاں دے ہم یہ تو نہیں کہتے توحیدی عیدی ہے توحیدی نہیں ہے لیکن یہ ہی کہتے ہیں گستاخ توحیدی ہے کیا گیا یہ بولو کیا کہیں گے ہم کہتے ہیں تو ہی نہیں ہے جو فلاں بڑا تو ہے اتنا بڑا تو ہے کہ نام کے ساتھ بھی تو لکھا ہوتا ہے بھئی نام کے ساتھ تو لکھنے سے بندہ تو ہو تو پھر قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں انہوں نے اپنے مذہب کا نام ہی قدریہ رکھا ہوا ہے تو بندہ سمجھتا ہے قدریہ نام ہے یہ شاید تقدیر کے قائل ہو گئے آپ طلبہ علما سے پوچھے قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں تو ہی نام لکھنے سے بندہ تو نہیں بنتا عصلی نام لکھنے سے بندہ عصلی بنتا سلفی نام لکھنے سے سلفی نہیں بنتا نام سلفی رکھا ہوا ہے اکابر گالی یا اسلاف کو نام اصلی رکھا ہوا ہے اور ماننا اثارے صحابہ کو نہیں ہے سارے اکابر کو نہیں ہے سارے اولیاء کو نہیں ہے سلفی وہ ہے جو اصلاف کو ماننے عصری وہ ہے جو اکابر کے اثار کو مانے اکابر کے اثار کو گرائے اور گہجی میں عصری ہوں اصلافی اکابر کو توڑے اور پھر کہ میں سلفی ہوں یہ خیالست محالستوں جنوں یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے ہم تو کے بھی قائل ہیں ادب کے بھی قائل ہیں ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرق تھے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی وجہ سے شرک نہیں کیا لیکن اللہ کی ذات کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی گستاخی بھی لی دونوں کو سنبھالا ہے اور دونوں کو سنبھالنا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا دونوں کو سنبھالنا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا اس پر واقعات تو کہیں ہیں میں ایک واقعہ سیرت کا پیش کرتا ہوں حضرت ام المن الم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کئی بخاری کتاب الکا کی آخری حدیث ہے ام المن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں تو ایک مختصر یہاں پر حدیث کا ٹکڑا ہے ابو عائشہ فرماتی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ارام کے ساتھ تفریح جہاد میں نکلے واپسی پہ امی عائشہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا اس ہار کو تلاش کرنا شروع کیا بڑی دیر لگ گئی پانی موجود نہیں تھا نماز کا وقت آ گیا آیات تیمم اتنی تیمم کی حکم بھی نازل ہوا حضرت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ باپ ہے امی عائشہ صدیقہ ان کی لخت جگر اور بیٹی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں اور امی عائشہ ان کی بیوی ہے امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے وراثول فخری اور حضور نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا اص عشہ کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی سفر میں سو رہے تھے ات ابو بکر صدیق آئے اور عائشہ ابو و فی خاصلہ دی صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ کو لیا اور میری پسلی جو ارد کے دبایا اور عائشہ یہ دیر تیری وجہ سے ہے ہاتھ تیرا گم ہوا ہے ہم تیری وجہ سے تکلیف کے اندر آئے ہیں میں اور آپ کہ کفر ہوگا صدیق تو باپ ہے نا باپ تو بیٹی کو کہہ سکتا ہے نا اب امی عشا فرما رہی ہیں ان کے جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ ابا جی کے ہاتھ سے مجھے درد بھی ہوئی، مجھے تکلیف ہوئی وہ محسوس کہتے ہوتا ہے فرماتی ماتم بال یمنا من تحر اللہ مکان و اللہ میں نے ذرا برابر بھی حرکت نہیں کی سی کے اکبر کے ہاتھ دبانے کی وجہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی کیوں اللہ کے نبی کی قصر میری گود میں تھا اب دونوں کا خیال کرتی ہیں اگر حرکت کر دیں تو شوہر کی نیند خراب ہوتی ہے آگے بول پڑے تو باپ کے ادب کے خلاف ہے تو باپ کے ادب کا خیال بھی کیا ہے اور شوہر کی راحت کا خیال بھی کیا ہے امی عشا نے دونوں کا خیال کیا ہے نہ والد کے ادب کو جانے دیا ہے نہ شوہر کی خدمت کو جانے دیا ہے یہ کمال ہے اور یہی دیوبند کا مسلک ہے میں اس لیے بارہ کہتا ہوں دیوبند کے مسلک کو سمجھو سمجھوئر مت لگاؤ ہم دیوبندی نہیں میں فخر سے کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کو دیوبندی ہونے پر فخر ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرو آپ کو فخر ہے بلند باز سے بولو میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہاتھ کھڑے کرو میں کہتا ہوں جن کو دیوبندی ہونے پر فخر ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو جن کو فخر نہیں ہے وہ سر بھی نیچا کر لیں ہاتھ نیچا جا کر لیں آپ اس پہ قائم ہے اللہ میں بات کی نہیں دے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم ریورس گیئر لگاتے ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے حالات کے بدلنے سے ریورس گیئر نہیں لگنے چاہیے جو دن باہر کا ہے وہ قبر میں نہیں ہے جو قبر کا ہے وہ باہر کا نہیں ہے جو یہاں کا ہے وہ اندر کا نہیں ہے جو اندر کا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے زندگی ہے بھی کتنی تھوڑی زندگی ہے اور یہ یاد رکھنا جو مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے موقع پہ ڈس جائیں تاریخ میں زندہ وہی رہتے ہیں. تاریخ میں زندہ وہی رہتے ہیں امام اعظم اب منیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ کہاں سے نکلا جیل سے یا منصب افتاح سے جیل سے نکلا دست سے نہیں نکلا جگنا امام صاحب کا نام زندہ ہے امام احمد نے کتنے گھوڑے کھائے نام آج بھی زندہ ہے امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں جدے پر بٹھا کے گھمایا گیا امام مالک کا نام آج بھی زندہ ہے اور یہ رہے گا حتی یوسف نے سات سال جیل کاٹی ہے اور جیل کے بعد ہی وہ میدان کے اندر آئے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو شہرت ملی ہے وہ جیل کے بعد سے ملی ہے میں کل یہاں کراچی پہ ایک واٹس ایپ پہ میسج پڑھ رہا تھا میرے پاس بھی تھا آمے سے بہت سارے احباب نے مسجد پڑھا ہوگا کیونکہ ایک معروف واٹسپ گروپ پہ میسج چل رہا تھا لکھنے والے بھی کراچی کے صاحب تھے اور وہ لکھا ہوا تھا یہ عامر لیاقت کے خلاف میں عامر لیاقت کے خلاف سے مخالفت کی بات نہیں کرتا میرا سیاسی عسکری کام نہیں ہے خالص علمی کام ہے لیکن جو لکھا ہوا تھا وہ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ لیاقت نے چھ گھنٹے جیل کاٹی اور بدل گیا ہمارے علماء فلاں جیل میں گیا فلاں جیل میں گیا فلاں جیل میں گیا فلاں جیل میں گیا لیکن دیکھو ابھی تک قائم ہے میں میسج پڑھ رہا تھا اور مجھے تعجب ہو رہا تھا میں نے کہ اس وقت علماء دیوبند میں سے جتنے زندہ ہیں مجھ سے زیادہ کسی نے جیل نہیں کاٹی اور جیل کاٹنے والوں میں میرا نام نہیں ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں جب آپ یہ بتا رہے ہیں تو آپ کو میرا نام رکھنا چاہیے کہ دیکھو جیل کاٹی ہے لیکن موقع پر پھر بھی قائم ہے میں جتنے ہمارے سر علما دیوبند موجود ہیں مجھ سے زیادہ کسی نے جیل نہیں کاٹی لیکن میرا اس فرسٹ میں نام نہیں ہے اب فرست میں نام نکالنے سے کیا میں نکل جاؤں گا کیسے ہو سکتا ہے لوگ آپ کے واٹس اپ پہ افسوس کریں گے کہ یار اس بندے کو کتنا نظر انداز نہ کرو کتنا نظر انداز نہ کرو یہ آپ کا آدمی ہے کل مجھے کل بھی چیتا تکوا مسجد میں گزشتہ اس میں بھی چیت تھی چکی آپ کے علم میں اور ڈاکٹر زاکر نائک میں نے کہا دیکھو زاکر نائک سے فلمائی دیوبند کا نظریاتی اختلاف ہے علمائی دیوبند دارم دیوبند سے اس کے نظریے کے خلاف فتو آیا ہے اب زاکر نائک پر نہ تو ایف آئی آر کٹی ہے نہ زاکر نائک گرفتار ہوا ہے صرف انڈیا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم تاقی کر رہے ہیں جیسے ثابت ہوگی ایف آئی آر کاٹ دیں گے اور ہم سب نے کہا ہم اس مشکل وقت میں کرنا نائک کے ساتھ ہیں کہا نا ہمارے لوگوں نے بولو کہا ہم ساتھ ہیں میں <سؤال> نے کہا میں بندہ تمہارا ہوں نظریات میرے آپ کے ایک ہیں جس پر ایف آئی آر کاٹ بھی جاتی ہے میں جیل میں چلا بھی جاتا ہوں آپ پھر بھی نہیں کہتے ہم مولانیاز عمر کے ساتھ ہیں یہ عجیب بات ہے مسل کی مخالف نظریاتی مخالف اس پر مشکل آئے تو آپ کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں اور اپنا نظریاتی بندہ اس پر مشکل آ جائے پھر آپ ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے اب اس کو میں کیا تعبیر کروں میں کون سے لفظ بتاؤں میں کس طرح ذکر کروں مجھے سمجھ نہیں آتی پر اس کا مقصد میرا رونا میرا دھونا میری پریشانی خدا کی قسم ہر نہیں ہے مجھے دکھ سر یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو آپ کی تعریف آپ کی تردید آپ کی تائف اپنی جگہ پہ مسلک پورا میں دیوبند کا کام ہم نے کیا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں بولو کرنا چاہیے کہ نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا مقابلہ دوسرا کس سے ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے قوم میلے پہ جانے لگی کچھ ان کا بھی سالانہ ہوگا وہ قوم جو بھی جہاں بھی قدرے ہوتی ہے اور اس کو چلتے ہے نا قوم ارس پہ گئی یا کسی بھی سالانہ میلے پہ گئی ان نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلو ابراہیم علیہ السلام فرما میں تمہارے اس شرک کی نہایت تکلیف کے اندر گفتگلا ہوں میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا یہ تمہارے روک مجھے کھائے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھے کہ بیمار ہے ان کا مقصد یہ تھا تمہارے شرک کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے مشرے قوم چلی گئی اللہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بھانے میں گئے چھوٹے چھوٹے بتوں میں کسی کا ناک کاٹا کسی کے کسی کا کان کاٹا کسی کا تھر کاٹا کسی کا بازو کاٹا کسی کی ٹانگ کاٹی اور آخر میں ان لیا اور جو بڑا خدا بڑا بہت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا جب یہ مشرقین کی جماعت واپس آئی حاضر اینڈ کمپنی تو ان نے کہا یہ کیا ہوا کس نے مارا کہا یہاں ایک آدمی جس کا نام ابراہیم ہے سنا وہ ان کے تسکر کرتا ان سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو کبیر و مہاجا یہ بڑا ان میں سے ہی سالنگ یہ ہتھورے اور یہ کلاڑے کے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھو تم کہ ابراہیم تو جانتا نہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بات کر سکتے ہیں اور میں اف اللہ کو ملما تم ہے تمہاری زندگی پر ان کی پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتے ان کی پوجا جو بول نہیں سکتے اگر تم نے پوجنا ہے تو پھر اللہ کو پوجو توجہ رکھنا اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو میرا اللہ کھلاتا بھی ہے اللہ پلاتا بھی ہے اللہ زندگی بھی دیتا ہے اللہ موت بھی دیتا ہے اب ابراہیم اسلام کا جملہ سننا و عزا مریض تو فوا یشفین و عزا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا بھی دیتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم پتا کیا کہتے ہیں جس اللہ نے بیماری دی ہے وہ اللہ شفا بھی دے گا ابرہیم السلام نے یہ نہیں فرمایا میرا اللہ بیماری بھی دیتا ہے میرا اللہ شفا بھی دیتا ہے پر بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ ہوتا ہے مرض یہ انسان پسندیدہ نہیں ہے اور شفا یہ سب پسندیدہ ہے تو جو چیز پسند نہیں تھی نسبت اپنی طرف کی ہے اور جو پسند تھی نسبت خدا کی طرف کی ہے اس طبعے ملت ابراہیم حنیفہ یہ ملت ابراہیمی ہے یہ کیا ہے ملت ابراہیمی کیا مطلب میری بات میں توجہ رہنا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی عموماً وجہ ہوتی ہے بغیر وجہ کے بندہ بیمار ہو ایسے بہت کم ہے میرے گلے میں انفیکشن ہے کیوں بھائی میں نے ٹھنڈی پیپسی پی لی تھی میرا گلا ٹھیک نہیں کیوں میں نے برف زیادہ کھا لی تھی مجھے آج درد ہے کیوں میں رات کو دیر سے سویا سفر کا تھکا ہوا ہوں مجھے نزلہ لگا کیوں میں نے فلاں پرہیز نہیں کیا فلاں چیز کھا لی ہے عموماً جب بھی بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے اب دیکھو اگر بیماری آئی سبب کی وجہ سے سبب میں تاثیر تو اللہ نے رکھی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو بیمار اپنی بد پر ہوتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ شفا دیتا ہے تو مرد کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت خدا کی طرف کی ہے اس سے ہمیں اعتدال کا سبق ملا کہ جب کوئی تکلیف آئے جب کوئی مصیبت آئے جب کوئی دکھ آئے تو آپ اچھی طرح سمجھا کرو کہ یہ جو مجھے تکلیف آئی قرآن, قرآن کریم کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اب بندے کا مزاج بننا چاہیے جب دکھ آئے تو اللہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے یہ مصیبت میرے ظلم کی وجہ سے ہے یہ جو مجھ پہ تکلیف آئی ہے یہ فلاں نا فرمانی کی وجہ سے ہے لیکن اللہ میں تر سے سوال کرتا ہوں تو کریم آقا ہے تو ہم اس بیماری سے نکال دے مصیبت سے نکال دے جب بندہ کو پوچھے بھائی کیا حال ہے تو پھر یہ کہا کرو میری حماتوں میرے گھونا اور میرے ماسی کی وجہ سے مسائل بھی آتے ہیں لیکن میرا اللہ کریم ہے مجھے ان سے پھر بھی نکال دیتا تو یہ نسبت اللہ کی طرف نہ کیا کرو یہ نسبت اپنی طرف کرو نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ بات کے وقت سے بڑا الم طرح ابراہیم نمرود کہتا ہے میں خدا ابراہیم کہتے ہیں میرا اللہ خدا توجہ رکھنا نمرود کہتا ہے میں خدا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ خدا نمرود نے کہا دلیل دو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرا اللہ پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے نمرود نے کہا پیدا کرتا اور مارتا تو میں ہوں جو قیدی جیل سے منگائے سزا موت کے قیدی کو بری کر دیا اور جو بری تھا اس کو سزا موت دے دی دیکھو میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یا تو شاطر ہے عوام كو دھوكا دے رہا اور یا یہ بہت شاطر ہے دھوكا دے رہے یا بہت اہم اور بدمخص کوڑ مفظ ہے کہ یہ موت حیات کا معنی نہیں سمجھتا کوڑ مفت آدمی موت حیات کا معنی نہیں سمجھتا تو پھر موت اور حیات کے معنی کے اندر شکوق بھی پیدا کرتا ہے موت حیات کا معنی سمجھ لائے تو شکوک و شبہ کبھی بھی پیدا نہیں کرتا اور نمرود بھی کوڑ مست تھا اور موت حیات کا معنی نہیں سمجھا اس نے سمجھا سزائے موت کے قیدی کو بری کرنا یہ حیات ہے اور بری کو سولی پہ چڑھانا یہ موت ہے میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں وہ سمجھا نہیں ہے میں تھوڑی سی بات اشارہ کرتا ہوں اگر کوئی آپ کا مہمان آیا اور خدا نہ کرے اس مہمان کا ایکسیڈینٹ ہوا لیکن مرا نہیں زخمی ہوا اور ٹھیک ہو گیا گھر پہنچا آپ اس سے پوچھو بھی کیا حال ہے وہ یہ نہیں کہے گا اللہ نے مجھے زندگی دی ہے وہ کہے گا اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے زندگی ملنا اور ہے اور نئی زندگی ملنا اور ہے سزائے موت کا قیدی رہا ہو جائے وہ یہ نہیں کہتا میں زندہ ہوا ہوں وہ کہتا ہے مجھے نئی زندگی ملی ہے نمرود نے نئی زندگی کا نام زندگی رکھا نمرود نے نئی زندگی کا نام زندگی رکھا وہ حیات کا معنی نہیں سمجھا تھا الجھن اُل کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہی نہیں تو دیگر, سب نہ بولو جو جس عقیدے سے وہ بولو ہمارے یہاں منافع اور دو, دو نمبر کام نہیں ہے عقیدہ ہے تو بولو نہیں ہے تو نہ بولو میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہم دنیا میں کسی کو زلیل کریں یا مسلک جو بند کا مزاج نہیں ہے ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے لیکن میں اپنے بندوں کو تو پوچھ سکتا ہوں نا قبر میں عذاب اور سواب ہوتا ہے یا نہیں اب سارے سوالات کیوں ہیں قبر کا معنی نہیں معلوم سارے سوال کیوں ہے عذاب کا مانا نہیں معلوم قبر اور عذاب کا معنی معلوم ہو جس کے ختم ہو جائے آپ کو بھی کیوں قبر کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں اس کا نام قبر ہے قبر کسے کہتے ہیں بولو جہاں میت یا میت کے بندو نے اپنی میت کو جلا دیا اس کے جلے ہوئے جلے ہوئے خرچیوں کو ٹکڑوں کو پانی میں بہا دیا تو یہ اجزاء کہیں ہیں یا نہیں یہ قبر ہے آپ نے تو خبر کی طرح مانا آئے تو پھر اسکالنا ہونا ایک آدمی پانی میں گرا مر گیا لاش گئی لاش گل گئی اس کے اجزا پانی میں تحریل ہو گئے لیکن اجزا میت کے پانی میں تالیخ ہو کر کہیں ہیں نا خبر کون سی جگہ بولو وہی جگہ ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا چلو سارے دیکھ لو سارے دیکھ لو بابا جی آئے سارے دیکھ لو چلو چلو نہیں میں سنبھالتا ہوں دیکھ لیا تو بولتے نہیں دیکھ لیا اب بیان شروع کرو میری عادت ہے میں گرم نہیں ہوتا میں نے مسئلہ سمجھانا ہے یہ آپ نے ہر جگہ کی عادت ہے کوئی ایک بندہ بولے گا سب نے دیکھنا ہے کوئی اٹھے گا سب نے دیکھنا ہے کوئی آئے گا سب نے دیکھنا ہے یہ چونکہ پنجاب بھی ہوتا ہے خیبر پختورخوا بھی ہوتا ہے بلوچستان بھی ہوتا ہے سندھ بھی ہوتا ہے کراچی بھی ہونا ہونا ہے ہر جگہ پہ میں دل چھوٹا نہیں کرتا مسئلہ سمجھاتا آپ نے دیکھ لیا شروع کروں بات دولو ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا جانور مر گیا اس کی اجزاء اس کے میدے کے اندر تعلیل ہو گئے اس کے پکھانے سے باہر نکل گئے لیکن کہیں ہیں یا نہیں قبر کون سی جگہ جگہ جہاں میت یا میت کے نظام وہی قبر ہے اب سوال ہو رہا ہے اس کی تو قبر ہے ہی نہیں جو جل گیا قبر ہے ہی نہیں پانی میں بہ گئے قبر ہے ہی نہیں جانور نے قبر ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں قبر ہے تو یہ قبر کا معنی سمجھ آئے تو پھر پتہ چلے قبر ہے یا نہیں معنی تجھے نہیں آتا اور قبر ہے ہی نہیں اب آپ ہر کسی کی قبر ہے یا نہیں ہوتے جاؤ ہے یا کا اچھا مانا کیا ہے صاحب جمن نے عذاب کا مانا لکھا ہے الاام الحئی اللہ سبیل الحوان الام الحیع اللہ سبیل زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذہین کرنے کے لیے عذاب تو ہوگا تب جب زندگی مانیں گے زندگی نہیں مانیں گے عذاب ہوگا ہی نہیں آپ کہتے ہم قبر میں زندہ تو نہیں مانتے لیکن عذاب مانتے ہیں یہ کون سی عذاب کی قسم ہے کہ جس کو عذاب دینا اس میں حصے نہیں ہے اور آپ یار عذاب مانتے ہیں اور حیات مانو گے تو عذاب ہوگی نا یہ اجھن کیوں ہے عذاب کا ماننا نہیں یہ اُلجھن کیوں ہے قبر کا مانا نہیں آتا نورود ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ چاتر ہے یہ بد دماغ ہے نبی دے نا ابراہیم اسلام نے فوراً دلیل نہیں بدلی دلیل کا رخ بدلا ہے اِن اللہ یاتی من المشرق من المغرب میرا اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا ببوی کفر اس دلیل کا جواب نمرود کے پاس نہیں تھا میں یا جامع بنوریہ علم سیغ مولا محمد عالم خان صاحب کے پاس پرتا ہمیں ثانیہ والے سال وہ فرمانے لگے تم ملت ابراہیمی ہو اگر تمہیں کوئی مشرق ملے جو بیٹے کا نام اللہ دتا کی بجائے پیرا دتا رکھے اسے تم یہ بات پوچھنا کہ تم نے اللہ دتا کی بجائے پیرا دتا نام کیوں رکھا ہے وہ ایرا شادی کو بیس سال ہوگئے اللہ سے دعائیں مانگی منتیں مانگی مگر مجھے بیٹا نہیں ملا میں نے فلاں پیر کے پاس گیا بیٹا مل گیا فلاں کی منت مانگی بیٹا بند گیا تو میں نے بیٹے کا نام پیرا دیتا رکھا ہے دیا جو پیر نے ہے اللہ سے مانگتا اس نے نہیں دیا فرمانے لگے سے تم وہی دلیل دو حضرت ابراہیم نے جو مشرک بادشاہ کو دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دلیل کا خلاصہ کہ ایک راستہ سورج نکالنے کا وہ ہے جو میرے اللہ نے بنایا اسے مشرق کہتے ہیں کہ وہاں سے روزانہ سورج میرا اللہ نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو سورج اس راستے سے لا جو راستہ خدا نے سورج نکالنے کا نہیں بنایا میں خدا تجھے مان لوں گا اگر ابراہیم علیہ السلام فرماتے روزانہ مشرق سے سورج خدا لاتا ہے کل تولا تو مشرق سے سورج نکل آنا تھا اس نے دیکھو ابراہیم میں نکال کلے نہیں ایک راستہ سورج نکالنے کا میرے خدا نے بنایا ہے تو وہاں سے نہیں راستہ بدل کے لا تو میں سمجھوں گا خدا تو تایا پر میں مشرق سے دلی ابراہیمی پیش کرو ایک راستہ وہ ہے جو اولاد کے پیدا کرنے کا خدا نے بنایا ہے تو بدل کے لا ہم سمجھیں گے پیرا جیتا اگر اسے ہم سمجھیں گے اللہ جیتا پٹھان کی دلیل ہے نہیں تھا دلیل ہے پٹھان کی دلیل ہے میں یہاں کراچی پڑھتا تھا تو ایک لڑکا میرے ساتھ اولا میں تھا منسرے کا اس نے مجھے دو سال پہلے فون کیا مولانا لیا زمن صاحب السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے مجھے پہچانا میں نے کہا پہچانا میں نے اٹھاسی میں پڑھنا شروع کیا اور فون آ رہا ہے دو ہزار تیرہ میں آپ بندہ اور کتنے سالوں بعد فون ہے پہچانا کتنا مشکل ہے میں نے کہا میں نے پہچان لیا میں نے نام بتایا مانسیرے کا تھا علاقہ بتایا تو مجھے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے چار بیٹے ہیں بیوی ہے پھر اس نے بیٹے کا نقص گلنا شروع کیا ابراہیم علیہ السلام تک لے کر گیا کہتے ہیں ہمارا شجنس ابراہیم علیہ السلام سے ہے میں نے کہا میری تین بیویاں ہیں اور اس وقت میری بیوی نہیں تھی میں نے کہا دو بیویاں ہیں میرے آٹھ بچے ہیں اور میرے بیٹا بڑا عبداللہ بہادر ہے اور اس کا شہر آدم غنمن سے ملتا گیسے مل جائے آدم نے کہا ابراہیم خان علیہ السلام میں نے کہا آدم علی غنمن علیہ السلام میں نے کہا آدم علیہ السلام غنمن تھے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تھے بھائی تیرا شہرا ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہم سب کا شہرہ اوپر کیسے ملتا ہے غنمن ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سید ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد قریب ہے امیر ہے سارے ان کی اولاد ہیں میں نے کہا وہاں ساری قومیں جمع ہو جاتی ہیں میں یہ سمجھا رہا تھا ہمارے نے بتایا ہم ملت ابراہیمی ہیں امت محمدیہ ہیں تو مشرق کو وہ دلیل دو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی دلیل سمجھ آ گئی آپ جیسے وہ بھی راستہ بدل فی پیرا دیتا جو راستہ خدا نے بنایا اس راستے سے آئے تو پھر اللہ دیتا پھر پیرا دیتا نہیں ہے اس آئے کے ساتھ اس آیت کے دار آپ مدرسے میں جائیں اور آپ تفصیل مدارک اٹھا کر دیکھیں علامہ نقوی ہنگی تفصیل ہے دو جلدوں میں اور میں طلبا سے کہتا ہوں جس نے مختصر اور مدلل ہنگی تفریح دیکھ رہی ہو وہ تفصیل مدارک کا مطالعہ کرے تھوڑی سی بڑی اور مفصل دیکھ ہو وہ روح المانی اپنے پاس رکھے یہ دو تفصیلیں عربی رکھے ذوق بنتا رہے گا علامہ نقوی نے اس آیت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس آیت یہ آیت اس بات پر دلیل ہے تکلو پھر فر مناظرہ میں اس بات پہ دلیل ہے کہ علم مناظرہ بالکل ٹھیک ہے کیوں اس لیے ابراہیم الاسلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اگر مناظرہ حرام ہوتا ابراہیم کبھی نہ کرتے تو ابراہیم نبی ہیں اور نبی حرام کام کبھی نہیں کرتے ایک ہے مناظرہ کرنا ایک ہے ماننا تم کر نہیں سکتے نہ کرو لیکن انکار تو نہ کرو نا تو مناظر ہے یہ انکار کیوں کرتے ہو ایک انکار کرنا تو دلِ شریعہ کا انکار کرنا ہے میں خیر عرض کر رہا تھا اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب نکلے میں نے صرف ان کی زندگی کے تین گوشے ذکر کیے ہیں ایک گفتگو اپنے والد سے ایک گفتگو اپنی قوم سے اور ایک گفتگو اپنے بادشاہ وقت سے ہم انبیاء کے وارث علماء ہیں کبھی ہماری گفتگو خاندان سے ہوگی کبھی گفتگو آل محلہ سے ہوگی اور کبھی گفتگو وقت کے حاکم سے ہوگی باپ سے گفتگو ہو موقف تب نہیں بدلنا ادب کا خیال رکھنا ہے گفتگو آل محلہ سے ہو موقع پھر نہیں بدلنا ادب کا خیال رکھنا ہے گفتگو بادشاہ وقت سے ہو ادب کا خیال رکھے لیکن موقف نہ بدلے ریورس گیر نہ رہے اپنے نام مت تبدیل کریں جہاں کل تھے وہاں آج ہیں اور خدا نے زندگی رکھی تو یہی پر آئندہ کل بھی ہوں گے ان ہم کون ہیں بولو ہم کون ہیں ریورس گیر کی بولا تھے پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہیں یا پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا تھا مولانا یہ کون تھے جیو بندی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا جنازہ کس نے بڑھایا تھا یہ کون تھے کرار دادے پاکستان بنانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے پاکستان کا تصور دینے والے مولانا اشرف علی سالوی کون تھے یہ بندے محمد علی جناح کو دین کی طرف لانے والے محمد شبیر احمد تھانوی مفتی محمد شفی یہ کون تھے بولو کون تھے کائن پاکستان بنانے والے مفتی محمود یہ کون تھے سارا کچھ ہمارا اور ہم دیوبندی نہیں اپنی شناخت کیوں ختم کرتے ہو جب سب کچھ تم نے بنایا ہے سب کچھ آپ کا ہے پھر شناخت کیوں ختم کرتے ہو لوگ بڑے بڑے بیانات سن کر بدل جاتے ہیں مجھے فلاں بہت بڑے عالم ہیں فلاں بہت بڑے مبلغ ہیں وہ کہتے ہیں امت بند کے سی ہو دیو بندی مت بند بھی ہو میں نے کہا ان سے کو جب تمہارا اجتماع ہو پارشیا بھی بلاؤ ایل ایس بھی بلاؤ بریڑی بھی بلاؤ سارے بلاؤ لوگ پوچھئے سارے سٹیج پر کیوں بیٹھے ہیں کوئی امت کا اجتماع ہے جو بند کا نہیں ہے نہیں میں تردید نہیں کر رہا میں مخالفتیں نہیں کرتا میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اس مدرسے کے موت کون ہے یہ کون ہے دیو بندی ہے؟ میں کون ہوں آپ کون جگہ جیسے دیبو کون ہے چندا گون دیتا ہے جو بندی بندینا کو بو آ رہی ہے جو بندی مت کو بو آ رہی ہے سب بد دار بیٹھے بو آ رہی جگ بندی کیوں لگے یہ جی بات ہے ہمارے پاکستان کی وفاق کتنے ہیں کتنے ہیں ایک وفاق اہل تشید کا اہل حدیث کا جماعت اسلامی کا بریلمی کو ایکس کا اور پانچوں کا نام کیا رکھا ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیا میں نے کیا اس کو ختم کرو سیدھا گفا کر مسلم ان سارے شامل کر لو ہم آپ کے ساتھ ہیں جھگڑے کر دو مجھے رکھنے بھی پانچ ہیں الگ نصاب بھی رکھنا ہے الگ امتحانی پرچہ بھی رکھنا ہے الگ تشخص بھی رکھنا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں خود کو دیوبندی نہ کر میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں اپنے اکابر کی لاج رکھوں گا مر جاؤں گا لیکن یہ کہتا رہوں گا مجھے دیوبندی ہونے پر فخر <سطور> ہے ہمیشہ کچھ دنیا میرے نا تو ہمیشہ جینے آئندہ نسلوں کا غلط عقیدہ پسند نہیں دے سکتے ہم آئندہ نسلوں کو صحیح عقیدہ دیں گے انشاءاللہ میں آپ طلبا سے گزارش کرتا ہوں آپ ابھی سے نوٹ کر لو تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ پانچ سے کسی جگہ پہ دورہ تحقیق المسائل ہوگا آپ آئیں گے ان آپ بھرپور تیاری کرو سارے مدارس میں اطلاع کرو یہ میں نے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ ہر بندہ سرگودہ نہیں آ سکتا ہم نے اگر کراچی دورہ شروع کر تو طلبا یہاں پڑے ابھی ان ہمارا پانچ روزہ دورہ تاج المسائل شروع ہوگا اور اللہ نے چاہا تو میں نے مولانا قاسم صاحب سے عرض کر دی ہے سال کے دوران میں خود آؤں گا خالص دورہ طلبہ ہوں چھوٹے طلبہ ہوں منع نہیں کرتے لیکن آئمۂ مساجد مزر سین اور آر علم کو دعوت دیں گے ہمارے قابل علماء دیوبند نے تو چھبیس مسائل پر مشتمل دیوبند کی دستاویز المحنت بنائی ہے میں خود انشاءاللہ اسی مدرسے میں آگے پوری المحنت سب پڑھاؤں گا آپ آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ پڑھے نا دیوبند المحنت میں نے لکھی ہے کس <متصف> نے لکھی ہے yeah. مولانا فری احمد سہارنپوری نے تو مجھے کیوں گاڑیاں دیتے ہو میرا جرم صرف یہ ہے کہ جو حضرت سہارنپوری نے لکھا ہے میں کہمجھ لو یہ پھر کا وہی فی الحال ہے اگر میں بڑی وضاحت سے بات کہتا ہوں ہمارے یہاں حیات النبی کے عنوان پہ نام کیا ہے تسکینسدور کیا نام ہے آپ ذرا پڑھیں اس کا پس کیا ہے اس کتاب کے لکھنے کا حکم جمعیت علامیہ السلام کی شورا اور امیر مفتی محمود صاحب نے دیا لکھنے والے کون ہیں مولانا سرفراہان صفدر لکھوانے والی جمعیت لکھنے والے مولانا سرفراہان صفدر اور بیان کرنے والا محمد علی آس گمن وہ دونوں ٹھیک ہیں اور میں شرارتی ہوں جس نے لکھوائی وہ بھی ٹھیک جس نے لکھا وہ امام عالم سندر اور جو بیان کرتا وہ ہے وہ شرارتی ہے کہیں گے تو جو کچھ ہمارے کعبے نے لکھا ہے ہم وہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو ہمارے کعبے نے لکھا ہے ہم آئندہ نسروں تک پہنچاتے بھی رہیں گے اور آئندہ نسروں کو سمجھاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تو دورہ تاکہ مسائل تو تیرہ دن کا ہوگا اور محنت ہمارا ایک دن کا ہوگا اللہ نے چاہتا تو میں ایک دن میں پوری محنت آپ کو پڑھاؤں گا آپ محسوس کریں گے ہر محنت ایک دن میں کیسی ہوتی ہمارے نصاب میں شمایل پانچ دن کی میں کہہ رہا ہوں تیرہ سے لے کر سترہ تک تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پانچ دن ہو گئے دولا تاج المسائل پانچ دن ہو گئے انشاءاللہ اور المحنت کا سبق ایک دن ہو گئے انشاءاللہ اللہ شمال ہمارے نصاب میں داخل ہے دونوں عزیز کے طلبہ پڑھتے ہیں بہت ساری عبادت کو سمجھ نہیں آتی میں جب جیل میں گیا تو میں نے جیل میں کتاب لکھی زدہ شمائل شمائل کرنے کی شرع اور تمہارے سامنے ایسا بندہ موجود ہے جو جیل میں جا کر بھی علمی کام نہیں کرتا اللہ کے لیے اس کام کو قبول کر لو مرنے کے بعد تو تمہیں ماننا ہی ہے زندگی میں مان لو اور کتاب آ گئی ان شاء اللہ کے بعد محرم میں شب کر آ جائیے اس وقت تقریباعت کس کی ہے ڈاکٹر عبدالرزا سکندر بنوری ٹون سے شروع ہوتی ہے اور ظالم جو بن کے صدر مدرس مفتی سید آمد پان پوری پر جا کر ختم ہوتی ہے آل آل آل آپ کے اندر کابر اس کے ساتھ نہیں ہے مجھے بتاؤ یہ کابر نہیں ہے جو میری تعریف کرے تم ان کو قابل نہیں مانتے اور جو ایک لوگ میرے خلاف کیا دی کہتے دی کہتے دی بزرگ اس کے خلاف ہوئے جو تعریف کرتے ہیں وہ تم یہ قابل نظر نہیں آتے میں حیران ہوتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی محرم کے اندر آ جائے گی ہم نے طلبہ عوام سب کا خیال کیا ہے اللہ ہم سب کو بات سمنے کی توفیقرمائے ہمارا یہ ادارہ معرفی اسلامیہ یہ ع مرکز بھی ہے اور ذکر استاد کی خانقاہ بھی ہے مولانا نے مجھے فرمایا تھا میرا ارادہ جمعے کے بعد جلدی سفر کا ہے چونکہ میں نے دو جگہوں پہ جانا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ ان کی تعزیت میں نے کرنی ہے پھر ایک مسئلہ ہے جس کا سنگ بنیاد رکھنا اور اس وقت بعد میرا پاکستان جو باہر کا سفر ہے تو وقت بہت کم ہے ورنہ ہمارا ارادہ دیکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد تفصیل کے ساتھ ذکر کی محلیں سو دی بیان ہوتا اس پہ دلائل ہوتے تو پھر مولانا کاشن فور میں اگر آپ نے جانا ہے تو بیان کی فورم پہ آج دو منٹ کا تین منٹ کا پانچ منٹ کا مختصر کا ذکر کرا دے تاکہ ہمارے مدد سے یہ قیثیت باقی رہے یہ ذہن میں رکھیں یہ علم کے دستخوا بھی اور ذکر کی خان خا بھی ہے. اور ہم نے دونوں کام اکٹھے کیے جہاں خان کئی لینے تھی تھیں کا کام نہیں تھا کیا قائد کا کام تھا وہ خانقاہ نہیں تھی ہم نے علم اور ذکر دونوں کو اکٹھا کیا ہے آپ تبلیغی جماعت میں چھ نمبر بیان کریں علم و ذکر ایک نمبر ہے الگ الگ میں بولتے ہیں علم و ذکر ایک ہی ہے نا تو ہم نے علم و ذکر اکٹھا کر دیا تو ہم نے کون سا غلط کام کیا یعنی پوری دنیا میں تبلیغی جماعت نمبر بیان کرے اور علم و ذکر وہ اکٹھا بیان کرے تو کوئی حرج نہیں اور ہم علم و ذکر امل اکٹھا کریں یہ بدت ہے زبان سے گئے تو سنت ہے عمل سے گئے تو بید ہے ذکر انکر اکٹھا نہیں کرنا تو اکٹھا بیان کیوں کرتے ہو میں سے گیا تو میں نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا ہے یہ مدنی مسجد مرکز کا جو کنواں بنا ہے میں درجہ سال سے بینوریہ پڑھتا تھا کہ ہم دلّہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کھودا درجہ سال تھا بنے کا میں نے تبلیغ میں وقت لگایا نا مجھے ہے جب علم و ذکر بیان کرے تو سوگر یہ بات کہی کہ جاتی ہے کہ جو کسی شہر سے بیٹھو وہ اس کی بتائے تصویرات پڑے اگر بیعت نہیں ہے تو پھر تین بھی یاد پڑھے یہ یعنی میں نمبر غلط سنا رہو یا ٹھیک سنا رہنا اصل تو بیعت ہے ادھر بیان بھی کرتے ہیں پھر بیعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں ذکر بیان بھی کرتے ہیں ذکر کرنے سے بھدکتے ہیں پھر کہتے ہیں بدت ہے ہمارے کابر کا طریقہ نہیں ہے سیخی سے مولانا سکری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں میں تھے بولیے مولانا اللہوری ہمارے یہاں میں تھے ان کے اجتماعی ذکر نہیں ہوتا تھا میں تاجر میں نہیں ہوتا تھا کابر بھی ہے تم بےزدی بھی کہتے ہو بے عزتی آدمی ہمارا کابر کیس ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنی آتی بات قرآن کریم سمجھنے کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے میں نے آپ کی خدمت میں دو تفسیر عربی بیان کی ہیں تفسیر مدارک اور تفسیر روح المانی اور دو تفسیر اردو زیر میں رکھ لیں ایک ہمارے معرف القرآن اور دوسری تفسیر یہ بیان کو کی محمد ہر تھانوی کی یہ دو اردو اور دو عربی اپنے پاس رکھے انشاءاللہ شاء آپ کو مزید تفصیل کی حاضر تری ہوگی اپنے مطالعے اور سبق پڑھانے کے لیے باقی جتنا اسی مطالعہ کرنا چاہے آپ بڑھتے جائیں میں نے آپ سے حل کیا کہ ہم نے اس لیے مختصر کیا ہے جناب ذکر مفرد کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں اگر تو ذکر مفرت کمانا صرف اللہ اللہ کے ہے کے بعد میں قیامت اس وقت قائم ہی ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا یہ مفرت ہے یا مرکب ہے بولو اسی مفرد ہم کہتے ہیں کہتے ثابت کہاں یہ ہوگا تو قیامت نہیں آنی جب یہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جانی اسی ذکر مفرد میں قیامت کو روک کے رکھنا ہے اور آپ کا ذکر مخرط پیش کر ہیں جب باقی مسائل پہ بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اپنے کافی کے اندر مقلد ہیں اور جب ذکر کی باری آتی ہے تو ہمیں یہ بھدت ہے باقی مسائل پہ اندر مقرد ہے تو اس پر کیوں آپ بھدک جاتے ہیں